بسم اللہ الرحمن الرحیم السلاۃ السلام علیکم رسول اللہ علیہ و صحابِ حبی حبیب اللہ الحمد للہ اضف فقیر مدینہ کے مطالعے کا سلسلہ جاری ہے اور آج نو محرم الحرام چودہ سو چالیس نہجری بمطابق بیس 20 سپٹمبر دو ہزار اٹھارہ تاریخ ہے اور جمعرات کا دن ہے اور اس وقت تقریباً چار بج بائیس منٹ دوپہر کے ہو رہے ہیں اس مہینے کے مناسبت سے ہم نے ایک کتاب کا مطالعہ شروع کیا تھا اور وہ مطالعہ چل رہا ہے کتاب کا نام ہے سوانحۂ کربلا اور اس کے مصنف ہیں حضرت علامہ مولانا مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو کہ خلیفہ اعلیٰ حضرت ہیں خلیفہ ہیں حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی الوی اللہ علیہ کے اس کتاب کا آج ہم صفحہ نمبر 33 سے مطالعہ کریں گے جہاں سے خلفائے کرام کا تعارف شروع ہو رہا ہے چنانچہ سماعت فرمائے خلیفہ اول کے متعلق خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا اسم گرامی عبداللہ ہے. آپ کے اجداد کے یہ ہیں عبداللہ بکر صدیق بن ابی قحافہ عثمان بن عامر بن امر بن کعب بن سعد بن طیم بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب قرشی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا نصب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نصبِ پاک سے مرہ پر ملتا ہے آپ کا لقب عتیق و صدیق ہے ابو یعلا نے اپنے مسند میں اور ابن سعد حاکم نے ایک حدیث صحیح ام المؤمنین حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے وہ فرماتی ہیں کہ ایک روز میں مکان میں تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب صحن میں ہے میرے ان کے درمیان پردہ پڑا تھا حضرت ابو کا صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو عتی من النار نار کو دیکھنا کا دیکھنا ہو گیا کا دیکھنا اچھا معلوم ہوا وہ ابو بکر کو دیکھیں دوبارہ سماعت فرمائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو عتی من نار کا دیکھنا اچھا معلوم ہو وہ ابو بکر کو دیکھیں اس روز سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب عتیق ہو گیا آپ کا لقب صدیق ہے آپ کا ایک لقب صدیق ہے ابن اسحاق حسن بصری اور قطعہ سے راوی کہ صبح شب معراج سے آپ کا یہ لقب مشہور ہوا مستدرک میں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ حضرت ابو گر صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے پاس مشرقین پہنچے اور واقعہ میں جو انہوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ و سے سنا تھا حضرت ابو گر صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو سنا کر کہنے لگے کہ اب حضور کی نسبت کیا کہتے ہو آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا لقد صدق انی لا ان لدو حضور نے یقیناً سچ فرمایا میں حضور کی تصدیق کرتا ہوں اسی وجہ سے آپ کا لقب صدیق ہوا حاکم نے مستدرک میں نزال بن صبرہ سے بسناد جید روایت کی کہ ہم نے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ وہ شخص ہیں جن کا نام اللہ تعالی نے بہ جبریل امین اور بہزبان سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھ رکھا وہ نماز میں حضور کے خلیفہ تھے حضور نے انہیں ہمارے دین کے لیے پسند فرمایا تو ہم اپنی دنیا کے لیے ان سے راضی ہیں یعنی خلافت پر دارکتنی اور حاکم نے ابو یحییٰ سے روایت کیا کہ میں شمار نہیں کر سکتا کتنی مرتبہ میں نے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو برسر ممبر یہ فرماتے سنا ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر ابو بکر کا نام صدیق رکھا حوالہ تاریخ الخلفاء ابو کر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فصل فی اسمه ہو ولاقب صفحہ نمبر تیئیس طبرانی نے بسند جید صحیح حکیم سعد سے روایت کیا ہے کہ میں نے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بحلف فرماتے سنا ہے حلفن بحل فرماتے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کا نام صدیق آسمان سے نازل فرمایا حوالہ المعجم الکبیر لبارانی حدیث نمبر چودہ جلد ایک صفحہ نمبر پچپن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ سے دو سال چند ماہ بعد مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے یہی صحیح ہے اور یہ جو مشہور ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق سے دریافت فرمایا کہ ہم بڑے ہیں یا تم انہوں نے عرض کیا کہ بڑے حضور ہیں عمر میری زیادہ ہے یہ روایت مرسل و غریب ہے اور واقع میں یہ گفتگو حضرت عباس سے پیش آئی تھی آپ مکہ مکرمہ میں سکونت رکھتے تھے بسلسلائے تجارت باہر بھی تشریف لے جاتے تھے اپنی قوم میں بہت بڑے دولت مند اور صاحب مروت و احسان تھے زمانہ جاہلیت میں قریش کے رئیس اور ان کی مجلس شعر کے رکن تھے معاملہ فہمی اور دانائی میں آپ کی شہرت آپ شہرت رکھتے تھے اسلام کے بعد آپ بالکل اسی طرف مصروف ہو گئے اور سب باتوں سے دل ہٹ گیا زمانہ جاہلیت میں بھی آپ کا چال چلن نہایت پاکیزہ اور افعال افعال نہایت متین و شائستہ تھے ابن عساکر نے العلیہ ریاحی سے نقل کیا ہے کہ مجمع اصحاب میں حضرت اب کر سے دریافت کیا گیا کہ آپ نے زمانہ جاہلیت میں کبھی شراب پی ہے فرمایا پناہ بخدا اس پر کہا گیا یہ کیوں فرمایا میں اپنی مروت و آبرو کی حفاظت کرتا تھا اور شراب پینے والے کی مروت اور آبرو برباد ہو جاتی ہے یہ خبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مرتبہ فرمایا کہ ابو بکر نے سچ کہا حوالہ تاریخ الخلفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فصل کان ابو بکر صفحہ نمبر چوبیس حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام مہاجین کی جماعت ایک قصیرہ اس پر زور دیتی ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے اسلام لائے ابن اثاکر نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو کا صدیق ایمان لائے اسی طرح ابن سعید نے ابو اروا دوسی سے اسی مضمون قیدی حدیث روایت کی ہے کہ تبرانی نے معجم کبیر میں اور عبداللہ ابن احمد نے زوائد الزہد میں شعبی سے روایت کی کہ انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا کہ صحابہ کرام میں اول اسلام کون ہیں اول الاسلام کون ہیں فرمایا ابوگر صدیق اور حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ کے وہ اشعار پڑھے جو حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی حکمدہ میں ہیں اور ان میں آپ کے سب سے پہلے اسلام لانے کا ذکر ہے ابو نعیم نے فرات بن صاحب سے ایک روایت کی ہے اس میں ہے کہ میں نے میمون بن مہران سے دریافت کیا کہ ابو بکر پہلے اسلام لائے یا حضرت علی انہوں نے جواب دیا کہ حضرت ابوبکر بحیرہ راہب کے زمانے میں ایمان لائے اس وقت تک علی رضی اللہ تعالی عنہ پیدا بھی نہ ہوئے تھے صحاب و تابعین وغیرہ کی ایک جماعت کثیرہ اس کی قائل ہے کہ سب سے پہلے مومن حضرت ابو بکر صدیق ہیں اور بعدوں نے اس پر اجماع کیا ہے زکراہ علامت جلال الدین اسمہ اللہ فی تاریخ الخلف اگرچہ صحابہ کرام اور تابعین وغیرہ ہم کی کثیر جماعتوں نے اس پر زور دیا ہے کہ صدیق اکبر سب سے پہلے مومن ہیں مگر بعد حضرات نے یہ بھی فرمایا کہ سب سے پہلے مومن حضرت علی ہیں بعد نے یہ کہا کہ حضرت خدے رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے ایمان سے مشرف ہوئیں ان اقوال میں حضرت امام علی مقام امام الائمہ سراج الامہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس طرح تطبیق دی ہے کہ مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابوکر صدیق مشرب ایمان ہوئے اور عورتوں میں حضرت ام المؤمنین خدیجہ اور نو عمر صاحب زادو میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ابن اسحاق نے ایک حدیث روایت کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کے سوائے ابو بکر کے اور کوئی ایسا شخص نہیں جو میری دعوت پر بے توقف اور تعامل ایمان لایا ہو ابن ابو خیصمہ نے بسنت صحیح زید بنارکم سے روایت کی کہ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے والے حضرت ابو بکر ہیں